اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين یناری نا صاب خون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 الجنة قد قد وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم مزین مؤذن بينهم اللعنت اللہ على الظالمین اللذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عواجا وہم بالآخرت کافرون ان اللذین کذبوا بی آیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیاتوں کو بستکبروا عنہ اور تکبر کیا ان سے لا تفتحوا لہم نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء آسمان کے دروازے والا دلون الجنّ اور نہ داخل ہو سکے کہ جنت میں حتیٰ یلی جل یہاں تک کہ داخل ہو جائے جم اونٹ فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں سم کے معنی ناکہ اس کا سوراخ بدار کا نج اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لہم جہنم مہاد ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا امنفوقہ مواش اور ان کے اوپر اسی کا اورنا ہوگا بداریکہ نہ جزیز غالمین اور اس طرح ہم بدلا جدا دیتے ہیں ظالموں کو بلدین امن و عاملصوالحات اور جب وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان عمل نے کیے صالحات کیے لا نقلفُنفسً اللّ و صحاحہ لا نقلف تو ہم نہیں ذمہ داری دیتے تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو بھی اللہ وصہ مگر اس کی طاقت وسط کے مطابق الا اصحاب الجنہ یہ ہے جو جنت والے ہیں ہم فی خالدون جس میں ہمیشہ رہیں گے و نظانہ معافی صدور من گل اور ہم نکال دیں گے معافی صدور جو ان کے سینوں میں ہوگی منغل کو کی نا تجری من ان تحت بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں مقال الحمد للہ نا لہدا اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے اس اللہ کے اسداد کے لیے ہے اللہ جی حد عنا لہٰذا جس نے ہم کو ہدایت دی اس کی یعنی اس دین کی طرف ہے یعنی کہ ہدایت یا توحید کی طرف اما کن علنٰۃ اور نہیں تھے ہم حدیت پانے والے للاء ان حد اللہ اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا لقد جات رسول ربنا بالحق لقد جات یقیناً آئے رسول الربینہ ہمارے رب کے رسول بالحق برحق, برحق کے ساتھ بحق لے کر منعدو انتلکم الجنّا ونعدو ان کو آواز دی جائے گی انتلکم الجنا کہ یہ وہ جنت ہے اور اس تموہ جن کے تم کو بارس بنایا گیا ہے بیما کن تم اس کے بدل میں جو تم کرتے تھے یا اس کے سبب جو تم کرتے تھے اس کے سبب جو تم کرتے تھے ونا اصحاب الجنا اور پکاریں گے جنت والے اصحاب والے جنت والے پکاریں گے اصحاب نار اغبانوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ان حق قد وجدنا نا کہ یقیناً ہم نے پا لیا ما وعدنا ربنا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے حق بر حق پا لیا فحل وجد تم پس کیا تم نے بھی پا لیا ما وعد ربو حقا حق جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا حق پا لیا سچا پا لیا قالو نعم تو کہیں گے کہ ہاں فعزن مذنبین تو اعلان کرنے کرے گا اعلان کرنے والا ان کے درمیان اللہ عنۃ اللہ علمین کی لانت ہے ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی اللہ ددینہ وہ لوگ یہ سدون انصبیل اللہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں وہ ابغونحا ای واجا اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں پہم بالآخرتی کافرون اور وہ آخرت سے کفر کرنے والے ہیں آیتم چالیس سے 45 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان الدین قیدوب آیاتینہ وسط برو بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو جن کی جٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے لا لاتفت ابواب السماء ولا ہلون الجنا نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا سابقہ آیات میں دونوں گروہوں کا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہے اور ان کے مقابلے میں جو کفر تقریب کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا اور اللہ نے ان کا یعنی آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو لان تعان کرنا ایک دوسرے کو وہ بیان کیا تو اب اللہ تعالیٰ مزید انہی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری ایتوں کو اور جٹانے کا جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ چاہے وہ سرے سے انکار کرنا ہو کہ ماننا ہی نہیں کہ میں نہیں مانتا کہ رب ہے وہ رسول ہے وہ آخرت کو قیامت ہے یا ان چیزوں کو ماننے کی حد تک تو اقرار تو کرنا لیکن عملی زندگی میں اس کا عملی طور پر جو اس کا انکار ہو کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے اس کے ساتھ طرح طرح کے شرک کر رہا ہو رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود جو ہے آپ کی اتباء کرنے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلتا ہو قیامت کا اطراف کرنے کے باوجود کے قیامت آئے گی لیکن اس انسان کی زندگی سے کوئی اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہو کہ اس کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے تو یہ سبھی حقیقت میں تقریب ہی کی شکلیں ہیں پست برعانہ اور اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا تکبر کرنے سے مراد یعنی ان کو ناماننا ماننا ان سے اپنے آپ کو جو ہے بالا تر سمجھنا کہ ہم اس یعنی کہ آیتیں ہمارے لائق نہیں کہ ہم ان پر چلیں یا اس قابل نہیں کہ اس اس پر ان پر عمل کیا جائے تو جو بھی ان سے تکبر کے مختلف انداز ہیں تو جنہوں نے ہماری آیتوں کو تقریب کی ان کو جھٹلایا اور آیتوں سے مراد چاہے وہ قرآن کریم کی آیات ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں یا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو طرح طرح کی اپنی عدمت کی نشانیاں رکھ دی ہیں تو ان چیزوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان سے ان کو نہ مانا ان پر عمل نہ کیا لات فتح الحم ابوا بسما ابلاد حلجنّا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انجام بیان کرتا ہے کہ جب ان کی موت آتی ہے جب یہ لوگ مرتے ہیں تو نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لاتفت ابواسما ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ولاد خلون الجنّ اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتّہ یلیج الجمل الفی سب ملخیات حتیٰ یہاں تک کہ یلیجو داخل ہو جائے الجمل اونٹ فی سب ملخیات سوئی کے ناکے میں سوئی جو سینے والی ہوتی ہے اس سوئی کا ناکہ اس کا جو سراخ جہاں جب تک اونٹ جو ہے اس سوراخ میں داخل نہ ہو سکے اس وقت تک یہ لوگ نہ ان کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں نہ ان کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور نہ ہی جو ہے یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے اور یہ مثال دینے کا مقصد کہ جس طرح جو ہے اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا ایک بہت نمکن چیز ہے بالکل نمکن چیز ہے اسی طرح ایسے کافروں کا بھی جنت میں داخلہ اور ان کا ان کے اعمال کا آسمان کی طرف جانا چڑھنا بھی ناممکن ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان لا تو فتح علم ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے کس چیز کے نہیں کھلتے اس میں پہلی بات تو انسان کے اعمال ہیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل آسمان کی طرف چڑھتا ہے سعد القلیم الطّیب جس طرح کے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو اچھے کلمات ان کے اس کی طرف چڑھتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں والمل الصالف اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو اٹھاتا ہے اس لیے انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کی طرف پہنچائے جاتے ہیں اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں جب کہ کافروں کے کفر کے اعمال اور کوئی بھی بے دین جو ہے اس کے بے دینی کے بے کے جو بھی اس کے امال ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کیے جاتے ہیں ایک تو ان کے امال کے لحاظ سے اور دوسرا ان کی جانوں ان کی روحوں کے لحاظ سے <coughs> کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے جس طرح کے حضرائے اعظم کی لمبی حدیث میں نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تفصیل بیان کیا فرماتے ہیں برائے اعظم کہ ہم نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری آدمی کے یعنی کہ جنادے میں نکلے تو قبرستان تک جب پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اکمل صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے اور اس قدر خاموشی کے جس طرح کے ہمارے سروں پر پرندے ہوتے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھے اس وقت آپ نے سر اٹھایا اور مایا استعد الب من عذاب القبر کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ لو اللہ کی پناہ لے پناہ میں آؤ قبر کے عذاب سے آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ جملہ کہا اور پھر آپ مائع کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی دنیا سے جاتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اگر وہ نیک آدمی ہے تو دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اس کے پاس آسمان کی طرف سے فرشتے آتے ہیں کہ جن کے چہرے سوری کی طرح چمکتے ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی حدِ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں یعنی کافی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ ملک الموت موت کا فشتہ آتا ہے اس کے افسر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے ایا تو نفس و طیبہ اخرجوئی علامہ غفرۃمن اللّہ ردوان اے وہ جان اے و روح جو پاکیزہ تھی نکل اپنے رب کی طرف اپنے رب کی مففرت بخشش کی طرف اس کی مندی کی طرف تو آپ کے پھر اس کی روح اس طرح سے آسانی سے نکلتی ہے کہ جس طرح کسی برتن سے جو ہے وہ پانی اگر آپ اس کو الٹا کرتے ہیں تو اس کے پانی کے قطرات جو ہے وہ آسانی سے نکل ہیں تو موت کا فرشتہ اس روح کو قبض کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ جو جنت کے کفن لے کے آئے ہوتے ہیں تو اس کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور ایسے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جس طرح کی خوشبو کوئی روئے زمین پر نہ پائی گئی ہو اس روح سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جیسی خوشبو رو زمین پر نہ پائی گئی ہو اور پھر اس کو لے کر وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو جہاں جہاں سے گزرتے ہیں آس پاس جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں آسمان و زمین کے درمیان تو جہاں جہاں سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی پاکیزہ روح ہے کہ جس کی اس قدر خوشبو ہے تو اس کو لے جانے والے فرشتے اس کے اچھے اچھے ناموں سے بتاتے ہیں کہ یہ بن فلاح ہے حتیٰ کہ آسمانی دنیا تک پہنچائی جاتی ہے اس کی روح اور وہاں پر اس کے روح یعنی کہ اس کی روح کو آسمان پر لے جانے کے لیے آسمان کو کھولنے کے لیے یعنی کہ اجازت مانگی جاتی ہے کھولنے کو کہا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں آسمان کے جو محافظ کون ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلا ہیں تو وہ بھی اس کے استقبال کرتے ہیں اور پھر ہر آسمان کے فرشتے اس روح کا پیچھے جاتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے اس روح کے پیچھے چلتے ہیں یعنی اس کی تعظیم کرتے اس کی تقریم کرتے ہوئے حتیٰ کہ ساتویں آسمان پر اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پہنچایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتو کتاب ہے ابدی فی الین کہ میرے بندے کی کتاب الین میں دو یعنی کہ جہاں پر جنت والوں کی روحیں ہیں وہ عید اور اس کو زمین کے لوٹا دو فنِّ منحا خلقناک کو خلق تو ہوں اور منحا وفیح ہوں کہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا تھا اور اسی میں ان کو لوٹا دوں گا اور اسی ان کو اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا اور پھر جب انسان کو میں دفن کیا جاتا ہے کے جسم کو تو اس کی روح جس میں آتی ہے اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو آکے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کے ربک من, من, من نبی معدینوں تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے ان کا عبدی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے فافری من الجنّّا و من الجنہ اس کے لیے جنت کے بچورے بچھا دو بچھا دو اس کو جنت کے لباس پہنا دو پفتہ لبا بنی الجن اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو فیاتی ہی روح روحی ہا تو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کو آتی ہیں اور اس کی قبر کو جو ہے وہ اس کو حد نگا حدِ نگاہ تک کھول دیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی آ آتا ہے چمکتے چہرے والا بڑی خوبصورت اس کے لباس اور اس کی خوشبوئیں تو یہ اس کو آ کے کہتا ہے یا سرخ ہا یوم لد یوم و لدی کن تو کہ تمہیں بشارت ہے اس چیز کی جو, جو تمہیں اچھی لگے یہی وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی بننے کے بعد یہ قبر میں آنا تو آدمی فوت ہونے والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے کہ تیرا, تیرا چہرہ جو ہے وہ خیر و بھلائی لے کے آنے والا ہے تو کہتا ہے آنا عمل کو صالح کہ میں تیرا نیک عمل ہوں تو اس کے بعد آدمی کہتا ہے جو فوت ہونے والا رب عقیم الصََ رب عقیم الصاحت ارج علیہ و اللہ ابھی قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر میں اپنے مال یعنی جنت میں پہنچوں یہ ہے مومن کا جو دنیا سے جانے کا انداز ہے اس کے بعد آپ میں تو وہ وَإن انَلابد القافر اداکار فرق منت دنیا ب اقبال آخر اس کے مقابلے میں اگر کافر مرنے والا وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخرت کو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں فرشتے کیسے آتے ہیں ملائے کا تنسود کے کالے چہروں والے اور ان کے پاس جہنم کے ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس بھی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں مرنے والے کے حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آتا ہے اس کے سر پہ کے پاس بیٹھ کر اس کو کیا کہتا ہے ایہ تو نفص الخبیصرجو الاَص اللہ و غذب اے خبیص اور ناپاک روح اللہ کے غضب اور اس کے ناراضگی کی طرف نکل تو پھر اس کی روح جو ہے وہ پورے جسم کے اندر پھیلتی بھاگتی ہے تو لیکن وہ فشتہ موت کا فشتہ اس کو چھوڑتا نہیں اس کو نکالتا اس کو کھینچتا ہے اور آپ نے اس کے کھینچنے کا انداز کیا بیان کیا کہ جس طرح آپ گیلی اون کو کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر اس کانٹوں ان کانٹوں کے اندر جو ہے کانٹوں کے اندر سے اس اون کو کھینچتے ہو نکالتے ہو تو جس انداز سے وہ اون جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر آتی نکلتی ہے اس طرح سے اس کی کافر کی یعنی کہ بے دین کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے اور اس کو نکالنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایسی گندی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ جیسی بدبو جو ہے رو زمین پر نہ پائی گئی ہو اور موت کا فرشتہ روح کو نکال کر وہ جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو جہاں چہاں گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون بدبخت ہے کہ جس کے اس کا بدبو ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اس کے جو بدتر سے بدتر نام ہوتے ہیں ان ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں ان یعنی کہ اس کے جو غلط یا خبیص قسم کے ناموں سے اس کو پکار ذکر کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جب آسمان تک اس کی روح پہنچتی ہے اور آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور آپ سلسل میں ساتھ یہ جمرہ پڑا یہ عید کا جمرہ لاطف الم اوابمہ ولاد قر الجنا حتّی الجم الفیثت <laughs> کہ ان کافروں کی روحوں کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے کہ جب تک جیسے جو اون جو ہے سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے اک تو وہ کتاب اب دیں کتاب حفیص جین اس کتاب اس کے اس کا عمال علامہ جین میں لکھ دو جہنم میں لکھ دو اور اس کی روح کو جو ہے وہاں سے پھر پھینکا جاتا ہے آسمان کی بلندیوں سے پھینکا جاتا ہے اور آپ نے سورت الحج کی قوایت پڑھ کر سنائی معمین شرق اللہ فق عنّام خرمن الفطف تیر و اطاوِ بحر حفیع مقان کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا حال کیسا ہے کہ جیسے کوئی آسمان سے گرا ہو اور آسمان سے گرتے گرتے پرندے اس کو اچک لیں یا ہوائے اس کو جو ہے کسی گہرے کھائیوں اور گہری دباد، گہری عبادیوں میں اس کو جاؤ یعنی پھینکے تو اس کی روح کو اس انداز سے آسمانوں سے پھینکا جاتا ہے اور جب اس کی اس کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن ہونے کے بعد اس کی روح جسم میں آتی ہے اور اس کے پاس رشتے آتے ہیں اس سے وہی سوال کرتے ہیں کہ مربُک من, من, من نبیک تو آگے سے کیا کہتا ہے اگر کافر ہے تو کہتا ہے لا ادری اور اگر منافق ہے تو اس میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہا ہا لا ادری اور ہا ہا کا لفظ کہ جیسے وہ چیز کو یاد کرتا ہو اس کو کوئی چیز کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہو کہ میرا کوئی رب تھا میرا کوئی نبی تھا میرا کوئی دین تھا لیکن اس کو یاد نہیں آئے گا اور یاد نہ آنے کے وجہ کہ اس رب کے ساتھ شرک کرتا رہا اس کے رب کے ساتھ مخلص ہو کر نہ چلا اللہ کے نبی کی اطاعت چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلتا رہا تو اگرچہ دنیا کے اندر وہ نبی کے قلبے پڑھتا رہا تھا لیکن اس کو نبی یاد نہیں آیا کہ میرا نبی کون تھا دین اسلام کے ساتھ اس کی تعلیمات پر جب نہ چلا اس کے ساتھ غداری بے وفائی کی تو آج اس کو یہ بھی یاد نہیں آیا کہ میرا دین کیا تھا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی انقضہ بہ ابدی کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے فعف رشو ہو من النّار وفتہ بابن النّار اس کے لیے جہنم کے بچھونے بچھا دو اس کے لیے جو ہے جہنم کی طرف سے یعنی کہ کھڑکی دروازے کھول دو تو اس کے جہنم کی ہوائیں جہنم کی ان کی گرمی اس کو پہنچتی ہے اور پھر اس کی خبر کو ایسے تنگ کیا جاتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اس انداز سے داخل کرتے فرمایا کہ اس کی پسنیاں اس انداز سے داخل ہوتی ہیں اور اس کے پاس بھی ایک شخص آتا ہے جو بہت بدسور چہے والا بدبو والا تو اس کو آ کے ہے اب شربِ لد کہ تمہیں بشارت ہے اس چیز کی جو جو تمہیں بری لگے ہاں جائیو مکلم سے انسان کو آخرت کے سارے حالات اس کے سامنے کھل جاتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے تو اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے انجام یہ ہونے والا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ قیامت قیامت قیام نہ ہو قیامت نہ آئے اس, اس حدیث میں جو ایک لمبی حدیث ہے اور اس کو یعنی کہ ترمیدی وغیرہ باقی احمد نے اس کو روایت کیا اور صحیح حدیث ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مومن اور کافر کا دنیا سے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں اسی کا ذکر کرتے فرماتا ہے لات فتح علم ابواسما ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور علماء نے اس جملے سے ایک عقیدے کا مسئلہ خط کیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ عرشوں پر ہے اوپر آسات آسمانوں سے اوپر ہے کس لیے کہ انسان کا عمل اور انسان کی روح کہاں کہاں جاتی ہے اللہ کی طرف جس کو پیدا کرنے والا ہے اس لیے اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو لاتفت علم اواصما ان کافروں کے لیے اگر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور اس کے مقابلے میں کے لیے کھلتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچائی پر ہے بلندی پر ہے علو پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرشوں پر ہے اور یہ قرآن کریم کا وہ عقیدہ ہے کہ جس کو یعنی کہ دسیوں بلکہ سینکڑوں آیات میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن ان یعنی کی بعض بت پھر بھی اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں تو مطالعہ تو فتح علم ابواوسما کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے بلا یہ الجنہ اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے حتا یل جلجم الوفی سم یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے سے جس طرح اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اس میں سے اسی طرح ان لوگوں کا جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہے تو اس میں بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے دو ٹوک طور پر اس طرح کے مجرم و کافروں کے لیے جہنم کا حرام ج... ان کے جنت کا حرام ہونا جنت میں ان کا داخلہ نمکن ہونا اس کا بیان کیا جس کو دوسری آتوں میں اللّہ کا ذکر کیا ناعمین شریف بلّہ فقت حر اللہ علیہ جناح کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے ہم آبا النہار اس کا ٹھکانا جہنم ہے آگ ہے بدا علکن جزی المجرمین اللہ ماتتا ہے کہ اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں جزا دیتے ہیں مجرموں کو اور اس عائد سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی جہاں پر بڑا غفور الرحیم ہے ارحم الرحیمین ہے اس کی بخشش اس کی مفرت وسیع ہے ہر چیز سے وہاں پر اس کے اس کی پکڑ بھی اسی انداز سے ہے اور اس کا بدلہ بھی مجرموں کے لیے اسی انداز سے ہے اور قیدارِ کنج المجرمین ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو اور مجرمین کا لفظ ہمیں ایک اور چیز کی وضاحت کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے کافروں کا نہیں کہا کہ ہم اسی طرح کافروں کو جزا دیتے ہیں بدلا دیتے ہیں تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ میں تو کافر نہیں ہوں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں اللہ نے اس لیے مجرموں کا نام دیا کہ جو بھی جرم کرنے والا ہو چاہے وہ کافر ہو اسلام سے یعنی کہ اسلام کا اعتراف نہ کرتا ہو یا اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہو لیکن کافرو و جیسا ہی ہو اپنے عقیدے میں اپنے عمل میں تو یہ بھی اسی طرح کے مجرم ہے تو اللہ ماتا ہے کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جدا دیتے ہیں مجرموں کو لہم من جہن نمہاد منفوقی مِن مغاش ان کے لیے جہنم کا بچھاؤنا ہوگا اور اسی کا ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا جہنم کا بچھاؤنا اس کا اوڑھنا اور یہ جس طرح ہم نے تفصیل ذکر کی ہے آپ سرسوں کو اس حدیث میں کہ کافر کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی قبر میں یعنی اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کو کیا ہوتا ہے افرشوہم من نار اس کی قبر کو جو ہے آگ کے بچھورے بچھا دو تو جہنم کے بچھورے اور جہنم کو اوڑھنا ہوگا ان کا یہ قبر کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جہنم کے اندر بھی باقاعدہ رجدید والمین اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو ظالموں کا لفظ بھی یہ لفظ ہم یہاں پر کیا معنی دیتا ہے وہی چیز کہ بات جو ہے وہ صرف ناموں کی نہیں ہے لیبل کی نہیں ہے کہ میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں بات جو ہے وہ عمل کی ہے کہ عمل کیا ہے اگر مجرموں کا عمل ہے ظالموں کا عمل ہے تو یہ انجام ہے اور ظلم سے مراد سب سے پہلے اس میں شرک ہے کہ اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں اس میں شرک بھی ہے اور دوسرا جو ظلم جاتی ہے وہ بھی اس میں آتا ہے کوئی شک نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان بدبختوں بختوں کا انجام بیان کرنے کے بعد اپنے نیک بندوں کا بیان کرتا ہے کہ ان کا ان کی آقبت کیا ہے بلدین آمن و امیر اور جب وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامر السو والحات اور ان عمل کی یہ نیک اور یہ ہے قرآن کا اصل انداز کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ عمل صالح کی شرط اگرچہ اہل سنہ کے ہاں ایمان کی تعریف میں ہی عمل سوالح شامل ہے ایمان میں عمل ان کے لازم ہے کیونکہ ان کے ہاں ایمان کس چیز کا نام ہے زبان سے اقرار دل سے اس کی تصدیق اور اعمال سے اس کو کر کے دکھانا تو لیکن تاکید کے طور پر کیونکہ بعض لوگ جب سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار ہی کافی ہوگا یا دل کی تصدیق ہی کافی ہوگی تو اس کو عمل صالح کے ساتھ شرط رکھ دی گئی وہ عملِ اور نیک مال اور نیک مال کیا ہیں جس میں دو شرطیں پائی جائیں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے طریقے پر ہوں تو اللّہ ماتا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لَ نقل فنفسن اللہ وصحا کہ ہم کسی جان کو بھی کسی کو بھی تکلیف ذمہ داری نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق جب اللہ نے ایمان اور امر صوال کا ذکر کیا تو کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ شاید وہ چیز ہو کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ جس ایمان اور عمل صالح کا بیان کر رہا ہے کسی کو اگر یہ وہم نہ آ جائے کہ شاید یہ وہ چیز ہو جو میرے لیے ممکن نہ ہو میرے اختیار سے باہر ہو تو اللہ نے ساتھ اس کو اس کو بھی وضاحت کر دی کہ اللہ پر ایمان اور عمل سوالے کیا چیز ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو دی ہوئی انسان کو طاقت قوتیں قدرتے ہیں اس کے مطابق ہے پہلی بات ہو یعنی کہ یہ جملہ حقیقت میں قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ پر اس کا تکرار ہوتا ہے سور بقرہ کے آخر میں لَقلّف اللہ نفسن اللہ وصاح اسی معنی میں یہاں پر لا نکلفو نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو اللہ وصاحم اگر اس کی طاقت کے مطابق تو یہ بھی ہم نے جس طرح سور بقرہ کی تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ اسلام کے قائد کلیوں میں سے ہے اسلام کے رول میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بیان کیا کہ اسلام کی اصل مزاج کیا ہے اسلام کا دار و مدار کس چیز پر ہے کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم اس بات کا دیتا ہے کہ جو بندے کرنے پر قادر ہوں جس چیز کو بندوں میں کرنے کی طاقت استطاعت ہو اور جو چیز بندوں کی استطاعت سے باہر ہو ان کی طاقت میں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس بات کا ان کو حکم دیتا ہی نہیں ہے اور دوسری چیز کہ احکام آنے کے بعد بھی اگر بعض لوگ ایک اللہ نے حکم دے دیا عام حکم دے دیا سبھی لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو کھڑے ہو کر رکو اور سجدہ جو بھی اس کے کرنے کے انداز ہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا قطب علیکم سیاح تو حکم دے دیا لیکن اس عام حکم ملنے کے بعد بھی اب ممکن ہے بعض افراد بعض کچھ لوگ اس حکم پر چلنے کے لیے ان کی طاقت نہ ہو ان کی استطاعت نہ ہو جسمانی طور پر کسی لحاظ سے وہ چیز نہ کر سکتے ہوں تو وہاں پر بھی پھر اسلام کی طرف سے آسانیاں آ ہیں <تصفح> وہاں پر بھی اسلام میں آسانی آتی ہیں کہ وہاں پر اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے بیمار ہو بعد میں رکھ لینا مسافر ہو روزہ رکھنا مشقت ہے بعد میں رکھ لینا اس عمر میں پہنچ چکے ہو کہ روزہ رکھنا ویسے ہی ان نہیں رہا تو کوئی بات نہیں روزہ رکھنا نہ رکھو اس کی کفدیا دے دو تو کہنے کا مقصد یہ یعنی کہ ایک عام حکم ملنے کے بعد بھی پہلی بات تو حکم اس چیز کا دیتا اللہ تعالیٰ جو لوگ کر پر قادر ہوں لیکن اس عام حکم میں منہ بعد افراد اس چیز کو کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر خصوصی طور پر ان کے لیے الگ سے ایک رعایت شروع ہو جاتی ہے <تصفح> تو یہ اسلام کو بقاعدہ کریا لانکلفُنفسن اللہ وصحا <وساہا> کہ ہم نہیں تکلیف دیتے نہیں ذمہ دیتے کسی جان کو بھی مگر اس کی طاقت کے مطابق اس کی وسعت کے مطابق تو یہاں پر یہ آیت ہم،, ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کا دین کس قدر آسان ہے وہیں پر ہمیں اس جملے سے اس آیت سے یہ بھی مانا ملتا ہے کہ انسان کو دین پر چلنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے کس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ساری قوت طاقتیں اس کو صرف کرنا <تصفح> اللہ وسع وسعت کے معنی اس کی وسعت اس کی طاقت کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو اس کو جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے اپنی ساری قوت طاقتیں بروکار لاتے ہوئے اس حکم کو پورا کرو اب یہ نہیں کہ حکم ہے آپ کر بھی سکتے ہیں اگرچہ کرنے میں کسی حد تک مشقت ہے کسی حد تک اس میں کوئی مشکل ہے ہاں روزہ لمبا دن ہے گرمی کا وقت ہے ایک طرح مشقت ہوگی لیکن آپ رکھ سکتے ہو مشقت کے باوجود رکھ سکتے ہو رکھنا ہوگا اور بھی اسی طرح مختلف طرح کے جو دین کے احکامات ہیں خصوصاً جہاد جیسے کہ جو یعنی کہ مشقت کے اعمال ہیں اگرچہ اس میں مشقت ہے گھر کو چھوڑنا ہے جانے قربان ہوتی ہے لیکن یہ چیز تم کو کرنا ہے لیکن جہاں پر وہ چیز انسان کی طاقت سے باہر ہوگی وہاں پر رخصت ہے لیکن جہاں تک کرنے کی تا, تا, طاقت رخصت موجود ہے وہاں تک اس کو تو کرنے کی کرنا ہوگا کرنے کا حکم ہے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو بات کر رہے تھے کہ جہاں پر اسلام کے اس آیت میں اس آسانی کا معنی ملتا ہے وہیں پر یہ بھی معنی ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ساری قوت و طاقتوں کو اس میں لگا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین اللہ کا حکم پا کے پورا ہو جائے اور اگر آدمی کر سکتا ہے ایک چیز کو اور پھر بھی نہیں کرتا تو پھر کیا ہے وہ حقیقت میں مجرم ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کر رہا ہے حقیقت میں اس کی نافرمانی کر رہا ہے اسی اللہ کے ربی و صلاح صاحب نے کیا فرمایا ادا امر تم بمر فن ہو مستطا تم کہ جب تمہیں کسی بات کو حکم دوں تو اس کو کرو کہ کتنا کرو کیسے کرو جتنا تم کو کرنے کی طاقت ہے ب ادا نہے تکم انش ان فج تنبو اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس کو جتنی طاقت اسے اتنا بچو کس لیے کیونکہ دونوں میں فرق ہے کس چیز کو کرنا کسی حکم پر عمل کرنا اس میں بعض اوقات انسان کی طاقت ہوتی ہے اور بعض اوقات مکمل کے پاس اس کو کرنے کی طاقت نہ ہو تو جب طاقت نہیں ہے تو پھر اس سے معافی ہوگی لیکن جہاں تک اس چیز کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ یہ چیز نہیں کرو تو چھوڑنے کے لیے کوئی طاقت لگانے کی کوئی استطاعت کی ضرورت نہیں ہے یعنی حرام چیز نہ کھاؤ نہ کھاؤ یعنی کہ آپ کو کوئی یعنی کہ کھانے کی مجبوری ہے تو الگ بات ہے وہ اس کے الگ احکامات آ ہیں یعنی سود کھانے سے منع کر دیا گیا رشوت لینے سے منع کر دیا گیا جوا اس طرح کے کاروباروں سے منع کر دیا گیا مردار کھانے سے منع کر دیا گیا تو نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ کے اور حلالنے میں تو بہت ہے ہاں جب کوئی اور چیز نہ ہو کوئی اور رستہ نہ ہو تو وہاں بھی اللہ نے رخصت اجازت دے دی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا دار و بدار جس چیز پر کہ اللہ تعالی پہلی بات تو حکمی بندوں کو اس بات کا دیتا ہے جس کو کرنے کی ان میں طاقت وسعت ہے اور اس عام حکم میں بھی اگر کوئی اس چیز کو نہ کرنے پر قادر ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رخصت اور اجازت آ جاتی ہے تو لان القلفُنف اللہ عصعہ نہیں ہم تقریر ذمہ دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اولا اصحاب الجنہ تو اولا کے اصحاب الجنہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے والذین عامن و الصالحات تو لا لع نقلف اللہ وصہ یہ جملہ جو ہے جملہ جس کو کہتا ہے جملہ محتردہ کہ جس میں کسی چیز کو وضاحت بیان کی گئی ہے پر ناصل تو اللہ کیا ہے بلدین عام العامل الصلاحاتی الاء کا اسحاب الجلّا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں جو جنت والے ہیں لیکن درمیان میں اللّہ نے لا نقل نفصاََ اللّہ وصعٰ کا جملہ پیدا کر کے اس میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی پر ایمان اور نیک عمل او اس کا اصل دار و مدار کس چیز پر ہے ہم فی ہاں خالدون یہ وہ جنت والے ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے اب یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ سابقہ آیتوں میں اللہ نے جب جہنم والوں کا ذکر کیا جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور ان کے لیے جہنم ہیں ان کا بھی صفتیں بیان کی کدبو استقبر ظالمین مجرمین سمجھے نا یہاں پر بھی کیا ہے آمن عامل الصالحات صفات بیان ہوئی ہیں اس لیے قرآن کریم کا سارا دار و مدار کس چیز پر ہے عمل پر ہے کسی نام پر لیبل پر کسی دعوے پر نہیں ہے کہ دعوے کر لو کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ نہیں بلکہ اللہ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے ایمان اور عمل اس ہے الائے کاصخاب الجن کہ یہ جنت والے ہیں فی خالد جس میں ہمیشہ رہیں گے پنہ زا آنا معافی صدور منغل پنہ زا آنا اور ہم نکال دیں گے اور نژ کے معنی کیسے کہیں سے کسی چیز کو کھینچنا نکالنا کہ ہم نکال ڈالیں گے فی صدور جو ان کے سیروں میں ہوگا منغل کو کینا کو حسد کو بغس اور اس کو نکال دیں گے کس لیے کیونکہ جنت میں ان چیزوں کا کو کوئی وجود نہیں جنت میں جانے کے بعد بھی اگر باقی حسد کی نابغت رہے تو پھر وہ جنت نہیں وہ جنت نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اہل ایمان کے ان کے داخل ہونے سے پہلے ان کی ان کے دلوں کی صفائی کر دے گا اور جس طرح اس میں اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ جو ہے پل رات پار کریں گے اور صرف جنت میں داخلہ باقی رہ جائے گا تو ان کو روکا جائے گا وہاں پر اور وہاں پر پھر ان کو ایک دوسرے سے بدلہ ہوگا پساس لیا جائے گا جو کسی کسی پر غلط ظلم زیادتی کی ہے کسی کے اوپر کوئی ان کے معاملات جو حقوق ہیں ان سبھی کے حقوق کی ادائیگی ہوگی اور یہاں پر بھی بعض لوگ جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے جو پہلے پلساد بھی پار کر چکے ہیں پہلے وہ اپنے میزاج میں ان چیزوں میں پا, کامیاب ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر آ کر جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے کہ بندوں کے حقوق کے حوالے سے <coughs> کہ بندوں کے حقوق میں کسی پر ظلم زیادتی کسی آپ نے کیا فرمایا کیا تدرون عمل مفلس کہ جانتے ہو کہ مفلس غریب فقیر کون ہے تو میں کے مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی دم دینار نہ ہو آپ باتیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی پر ظلم زیادتی کی کسی کو گالی کیا اور جو اس طرح کسی نے کی تو اللہ تعالی کیا کرے گا اس کی نیکیے لے کر ان کو دے گا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالے گا اور اس کو جہر میں ڈالے گا اس لیے یہاں پر جو ہے بندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ان کے حساب کتاب صاف ہوں گے تو اس میں جب ہر چیز ان کی صفائی ہو چکی ہوگی اس کے بعد ان کو جہر میں داخل کیا جائے گا تو یہ مانا ہے کہ نظار وافی صدور احمد گل کہ ہم ان کے سینوں میں جو غل حسد بغض ہوگا ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو اونچ نیچ ہوگی وہ اس کا حساب کتاب میں پورا پورا دلا دے گا اور دلانے کے ساتھ ہی ان کے دلوں کو بھی ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر دے گا دل بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایک ہوں گے اس طرح بعد روایتوں میں جس طرح آتا ہے کہ جنت والے ایسے ہوں گے کہ جیسے ایک ہی شخص یعنی کہ سبھی کا دل ایک ہی دل ہو دنیا میں ہر انسان <تصفح> <تصفح> الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ وسلم وعلیٰ رسول کریم وعلیٰ عرحیہ وصف منصارہ علیٰ نہجی علیہ الدین وسلم تسلیم الکثیر اما بعد اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا احسانات ہے اور اس میں سب سے بڑے احسانات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکی کے موقع مہیا کرتا ہے رمضان کے فرض روزوں کے بعد مزید اور روزے نمازوں فرد نمازوں کے بعد اور کوئی نفل نمازیں کوئی فرضی صدقے خیرات کے ساتھ ساتھ کوئی نفلی طور پر کوئی صدقے خیرات کا موقع اس طرح حج جمرے اور یعنی ہر طرح کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی رکھے ہیں کہ جن نوافل کا بہت بڑا فائدہ ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے اور دوسرا کہ جس طرح کہ آپ نے میک کی قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلے حساب اس کے فرائض کا ہوگا سب سے پہلے اس کے فردوں کا حساب ہوگا اور فرضوں کی کمی اگر کمی ہوگی تو کہاں سے پوری کی جائے گی فردوں کی کمی اس کے نوافل سے پوری کی جائے گی یعنی ہر عبادت کے جو نفل ہیں یعنی نماز ہے فرض نماز میں کمی اس کے نفل نماز سے فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے اس طرح ہر عبادت کے جو فرائض ہیں اسی عبادت کے جو نوافل ہیں اس کی کمی پوری کی جائے گی اس سے ہمیں ایک تو یعنی کہ نوافل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ضرورت ہے ان نوافل کا اہتمام کرنے کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے اس میں نبی اکمل وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے آدمی اور قیامت کے دن انسان کو اشد ترین ضرورت ہے اور انسان کتنا بھی عمل جو ہے وہ اپنے اچھے سے اچھے انداز سے کیوں نہ کر لے پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللّہ تعالیٰ کا اس میں حق ادا کر دیا کوئی نہ کو کمی کتا ہی رہتی ہے اس لیے نوافل کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے تو اگر چمضان کے رود فرض تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں مزید اطاعت اور نیکی کے لیے نفل روزوں کے بھی ہمیں اس کے لیے رسے کھولے ہیں اور انہی نفل روزوں میں سے شوال کے چھے روزے ہیں جس کے بارے میں حیدب و یوب رضی اللہ تعالیٰ کی سے حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں آپ سرصامہ رمضان اطباحت من شوال